خوش خوش نام دے نی نا ہوں یا الحمد الحمدللہ رب العالمین فلاد والسلام علی سید المسلیم اما بعد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 تو نماز میں مشغول ہو جاتے اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء و فلاحت حاجت داخل ہے اِنَّ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے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 وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا ان کے حق میں یہ آیت نازر ہوئی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل آشرو لان بلکہ وہ زندہ ہے ہاں تمہیں خبر نہیں موت کے بعد ہی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 اللہ تبارک و تعالیٰ ملائیکا سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی وہ ارض کرتے ہیں کہ ہاں یارب پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا کرتے ہیں ہاں یارب فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور للہ و انجن پڑا فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ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 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا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 کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی فار گناہ بنا دیتا ہے الاشم و یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی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 صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان وجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام رسول اللہ وعلا حبیب اللہ والسلام نبی اللہ وعلا نور اللہ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 اگرچہ اس نے اس بات کا ارادہ نہیں کیا مزید فرماتے ہیں جو شخص اس آدمی پر غصہ کرے جس کی نیکیاں اپنے ہاتھ آ رہی ہیں وہ بے وقوف ہے البتہ کسی شرعی وجہ سے غذب ناک ہونا صحیح ہے سبحان اللہ عزوجل شیخ عبد الوہاب شاہ رانی قد نورانی نے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 اشاء اللہ اس کے مصبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا واللہ عزوجل وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو عید کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی ترغیب کے ضمن میں پارہ چوبیس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 حضرت سیدنا بکر مزنی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عبوں کا وکیل بنا ہوا ہے یعنی سب کی پولے کھولتا اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے تو جان لو کہ وہ اللہ عزوجل کا دشمن ہے اور اللہ جبار جب عزوجل کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے حضرت سیدنا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 یہ کرم یا مصطفی فرمائیے دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ تین سو بائیس افحات میں مشتمل کتاب بہار شریع صفح سولہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا مٹھے مٹھے اس طائم بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین معلوم ہوا جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمیدہ نہیں کرنا چاہیے اس زمن میں حیرت سیدنا شیخ عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حیرت سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے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 دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثر سنتیں سیکھی سکھا سکھائی جاتی ہیں میٹھی میٹھے استعی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہر اور ملکوں میں ہونے والے مغری کی نماز کے بعد سنت و اجتماع میں ساری رات گزارنے کے مدنی التجا ہے آشیگان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر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 جس کسی نے بھی دعا کے یا رب کہا کر پوری آر ز ہر بے مجبور کی ان یصلون علی سیدنا و سلیم تسلیم سلیدی نامان کسلیم صلى الله وسلم عليك يا رسول الله یا رحم فرمامو صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل خوشا کے واسطے کر رد شہید کربلا کے واسطے سیداد سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقی علم علم کے واسطے ساد کا سعد پل اس لام کئے دیو رازی ہو کابل اور رضا کے واسطے رے ماروپ سری ماروپ دے بے خود سری حق سے حوش ایک کارک عبد واحد میرا کے واسطے بل فرح کا سد کر غم کو فرح دے اس نوسار بل حسن اور سائی را کے واسطے قادری کر قادری رکھ میں اٹھا قدر اب دل قدرت نما کے واسطے اللہ سے بل جائے کے واسطے نسرو بھی صالح کا سد خا منصور رکھ دے حیات کے دین موہیے جا فضا کے واسطے تورے عرفانوں دو سنو بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے میرے ابراہیم مجھ پر نار غم گلدار دار کر دے دار کری بادشاہ کے واسطے کھانا دل کو بھی یاد شہ جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فاسے کا گدا کے واسطے دین دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے کے حق دے عشک عشق انتما کے واسطے خب دے آر محمد کے لیے کر شہید عشق ہم دشبا کے واسطے دل کو اچھا اچاثل کو سترا جار کو ڈور کر اچھے پیارے شمس دی بدر الا آل کے واسطے دو جامے خاد میں آنے رسول گاہ کر حضرت آنے رسول مقتدا کے واسطے کل عطا احمد رضائی احمد مسل مجھے میرے مولا حضرت ہم رضا کے واسطے پر کر سب کا چہرہ حشر میں ریا شہزیاؤ دینی پیرے باسا کے واسطے آہین پھر دینی وسلیا سلام پھر سلام پودری ری اب دلسلام اب دے رضا کے عشق احمد میں عطا کر چشم تل سوز دے جی گئے یا خدا اثار کو احمد رضا کے واسطے صدفہ علم آیا سدھے عین علم و عمل اف و علم آفیت اس بے ربا کے واسطے آمین آمین امین النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پر سب نام